کہنے لگے اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ چوری کرتا ہے ہمیں تو کوئی علم نہیں اگر اس نے چوری کی ہے نا اس کا ایک بھائی پہلے بھی تھا اس نے بھی چوری کی یوسف علیہ یعنی اب اس پر بھی الزام لگا رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے اس الزام کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے اور خالہ چاہتی تھی بالکل بھی آئند ہی یہی واقعہ تھا کہ جیسے آج یوسف بن یامین کو رکھنا چاہتے ہیں خالہ یوسف علیہ اسلام کو رکھنا چاہتی تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت اسحاق علیہ اسلام کی پگڑی مبارک تھی تو وہ باندھ دی حضرت یوسف کی کمر کے نیچے اور اوپر سے قمیض پہنوا دیا اب وہ تو بچے تھے ان کو کیا پتا کیوں باندھا جا رہا ہے اور جب یوسف علیہ السلام گھر آ گئے تو وہ آ گئی حضرت یعقوب کے پاس کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ حضرت علیہ السلام کی جو پگڑی ہمارے ہاں نسلن بعد نسلن چلی آ رہی ہے اتنی متبارک متبرک پگڑی کہ وہ تو چوری کر کے لایا تو جب ان کے کپڑوں کی تلاشی لی گئی تو وہ تو باندھا ہوا تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب قانون یہی ہے کہ بھائی یوسف میرے حوالے کر تو تو کرنے حوالے کر کرتی تو وہ الزام انہوں نے لگایا کہ ان یسرف مکسر کاک الحوبین اور بعض الماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چونکہ کریم تھے سخی تھے طبیعت میں سخاوت تھی تو گھر والوں سے پوچھے بغیر جو ہے نا تو لے کے باہر فقیروں کو کھلا دیتے تو ان اس کو بھی انہوں نے چوری کے لفظ سے تعبیر کیا کہ ان یسرف مکسر کاک اللہ قبل یا حضرت علیہ السلام نے سنا تو بڑے پڑے پوشپی ہوئے اور چھپا لی بات ظاہر نہ کہ چلو کہنے دو ان کو جو کہنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد جو ہے وہ تو حل ہو رہا اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ترقاص کی کہ یوسف علیہ السلام ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدا وقانه ان کا باپ جو ہے نا جی وہ بوڑھا आदमी ہیں بزرگ ہیں بڑی عمر کے ہیں اور بہت ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ ان کا بیٹا ان سے جدا ہو جائے آپ مہربانی کریں اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک ماں سے دو بیٹ بھائی ہیں اور باقی ہم الگ ماں سے ہیں تو ہم میں سے آپ کوئی اور جو ہے اپنے پاس قید رکھ لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات کرتے ہوں. ہم کیوں بھائی معذلہ اللہ نا خود بتا رہے ہیں تو قانون یہ ہے کہ جس طرح ہمارا سامان نکلے گا ہم اس کو لیں گے اس کے علاوہ کسی کو کیوں لیں ہم کیوں ظلم کریں اور یوسف علیہ السلام تو روکنا بھی اپنے بھائی کو چاہتے تھے ان کو کیوں روکیں اب جناب جب مایوس ہو گئے اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو لے کے اپنے محل میں تشریف لے گئے اب بھائیوں نے کہا کہ بھی کیا کریں ان میں سے جو بڑا بھائی تھا جس نے پہلے بھی رائے دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے ابا نے بڑے بڑے قسمیں لی تھیں وعدے لیے تھے اور آج اللہ کی شان ہے کہ پھر ہم اسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے میں تو نہیں جاتا یار میں تو یہی رہوں میں کیا منہ دکھاؤں جا کے اپنے ابا اب اس کا دو حل ہیں یا تو میرے والد مجھے اجازت دیں کہ بھئی آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے میں نے تحقیق کر لی ہے واپس آ جاؤ یا پھر اللہ میرے لیے کوئی اور راستہ پیدا کریں کہ بنیامین مل جائے بادشاہ کے جلد میں رحم آ جائے وہ چھوڑ دے میں اس کو لے کے آؤں مرنا میں, نہیں. میں نے کہا ٹھیک تو نکاح سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم جائیں گے تو آخر والد کو کیا, کیا؟ کہا کہ والد سے آپ کہیں بھائی ہمارا کیا قصور ہے ہم نے تو کوئی کوتا ہی نہیں کی لیکن قرآن مقدس نے یہاں جو لفظ ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ابھی تک یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بارے میں یعنی دل صاف نہیں ہوئے تھے غصہ ختم نہیں کیونکہ کہتے ہیں ارجعوا الى فقولوا یا ابانا سر کا وما شہیدنا وما شہیدنا کہا کہ جاؤ واپس فقولو اپنے اپس سے کہ انب نکا تیرے بیٹے نے یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے ارا کہ بھی بھائی ہے تمہارا باپ تو ایک ہے نا ماں کا فرق ہو جائے لیکن وہ تمہارا اللہ تی بھائی ہے ماں کا فرق ہے باپ تو ایک ہے کیونکہ یا بھائی اللہ ہوتے ہیں یا اقیافی ہوتے ہیں یا حقیقی ہوتے ہیں شقیق ماں باپ ایک ہو تو حقیقی ہے اگر باپ ایک ہے اور ماؤں میں فرق ہے تو وہ اللہ تی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ پہلے سے اکورت کی شادی ہوتی ہے اس کا بیٹا ہو پھر وہ دوسرے آدمی سے شادی کرتا وہ اخیافی کہہ کہلاتے ہیں تو کہنے لگے بیٹے نے چوری یعنی کہا بلہ ایک تو وہ دکھ میں ہے حضرت یوسف کا صدمہ ہے اس پر پھر کا صدمہ پھر یہ کہا جائے جی تمہارے بیٹے یعنی کہ ہمارے بھائی نے اور اس ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ ہمیں غیب کا تو علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ خود بنی آمین چوری کر لے گا اور اگر آپ کو ہماری بات میں اعتبار نہیں ہے بس الکریت الَّتِي کنا فِيهَا ہا الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ان کا جان اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں یا وہ قافلہ جو آ رہا ہے وہ بھی قافلہ تھا ان کے بھی علم ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے کوئی کوتا ہی نہیں کی ہم نے ہر مقام پہ ہر بات پہ ہم سچے ہیں اب اگر وہ خود چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو ہم کیا کریں تو بہرحال وہ واپس آئے یعقوب علیہ السلام کو یہی کہا لیکن اللہ کے پیغمبر نے بات فرمائی کال ابل ان خوشم جمی علیم اللہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہے ہوئے تمہارے اپنے نفسوں کی گھڑی ہوئی بات ہے لیکن بہرحال میں صبر زمین پہ عمل کروں گا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید جو آزمائش پہ آزمائش ڈال رہے ہیں مزید جو مجھے مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے مزید پریشانی پہ پریشانی آ رہی ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا کر کے لائیں اب سب کا مانا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین اور جو بیٹا وہاں ٹھہر گیا کہ میں نہیں جاتا اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمع کا سکھا استعمال فرمایا اور یہی سے نے سبق دیا کہ آدمی کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سبق اور ہر پیغمبر نے یہی بات کا درس دیا ہے امتوں کو اس نے اسلام نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا تھا کہ جب صاحب کی اور ستوں کی بھر مار ہو گئی اللہ سے مدد پکڑو اور سبر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی ہدایت فرماتے جیسے قرآن میں ہیں راجعون اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں دے دے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب, سب کچھ اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے جب ہر چیز اسی کی ہے نفا نقصان اگر آ رہا یہ بھی صبر امتحان اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہ محفوظ پہ جو سب سے پہلی کلام لکھی وہ یہ تھی کہ اننی ان اللہ انا محمد رسول اللہ نے لکھا کہ میں ہی وہ شریک ادا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ جو ہیں میرے رسول ہیں سب سے پہلے بڑا ہوئے محبود میں جو عبارت رکھی گئی اور اس کے بعد آگے جا کے انتہا میں ہے کہ ملم یع رضائی یہ بھی اللہ نے حکم دکھا کہ جو شخص میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو جو میری رضا پہ راضی نہ ہو جس پہ میں مصیبت ہوں اور صبر نہ کرے جس پہ میں نعمت دوں اور شکر نہ کرے اس کو چاہیے کہ میرے سوا کوئی خدا بھی اور تلاش کر مجھے کیا ضرورت ہے پھر؟ تو اس لیے صبر جو ہے بڑی چیز ہے اور پیغمبروں کا یہی مقام ہے کہ فصبر جمیل اچھا پہلے بھی یہی جملہ کہا تھا جب حضرت یاقوب یوسف علیہ السلام کے پہران کو لے کے آئے تھے سبر جمیل بل مسکان لیکن آج پیغمبر نے سبرون جمیل تک تو وہی جملہ فرمایا لیکن آگے فرمتے ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو جمع کر دے ان انکیم ہر چیز اس کے علم میں ہے اور ہر چیز اس کی حکمت کے مطابق ہے کیوں یقوب علیہ السلام کو یقین تھا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ یوسف کا خواب سچا ہو اور اگر یوسف کا خواب سچا ہے تو پھر ہم نے ملنا تو ہے پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کی تعلیم بھی کرنی ہے تو یہ تو ہوگا لیکن کب یہ نہیں جا یہ اللہ تبارک بتا رہا تو اب کچھ عرصے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیوں بالکل تم لوگ تو ہاتھ توڑ کے بیٹھ گئے مایوس ہو گئے اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے کہ کام نہ ہو تو بس آدمی ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائے یہ کیا بات ہمارے دن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سائیں ہم اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کریں اپنے اسباب کی حد تک عمل کریں باقی کاب رانی یہ ناکامی ہو تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہا بیٹے جاؤ کوشش کرو تلاش کرو اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتی اور کچھ چیزیں تھوڑی بہت لے جاؤ ہو سکتا ہے کہ اللہ مہربانی کرے کچھ اور اللہ بھی لے تو اب جناب بھائی جو تھے سارے کے سارے وہاں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے بڑے گڑ گڑ آئے کیونکہ اب بہت پریشان اور آ کے کہا کہ یا یو ہل عزیز یاد رکھو اصل میں بعض لوگوں نے عجیب کچھ کہانیاں بھی بنائی ہیں کچھ روایات کیونکہ قدرتی بات یہ ہے کہ ونو اسرائیل جو ہے نا ان کو روایتیں بنانے کی بڑی عادت ہے تو انہوں نے یہ بھی بنایا ہے کہ جی یا ایوہل عزیز کیونکہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کالو یا ایزیز تو مطلب یہ تھا کہ وہ عزیز مصر جو تھا وہ جس کا قصہ پہلے آپ سن چکے ہیں امراط العزیز تو عزیز کہتی ہیں کہ مر گیا اور اس کا نام تھا فوتی فار اور بعد نے اس کا اور نام بھی لکھا ہے بادشاہ جو تھا وہ ریان ابن کہتے ہیں کہ بھئی جب وہ مر گیا تو اب زلیخا اس کی جو بیوی تھی اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس داستان کو لکھا حتیٰ کہ بعض کتابیں جو آج بھی دنیا میں تورات کے نام سے موجود ہیں یا تلمود کے نام سے موجود ہے اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ خوتی فار جو تھا وہ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد بی بی زلی جو ہے بادشاہ نے اس کی شادی جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اچھا اب چونکہ مصیبت یہ ہوتی ہے نا جی کہ جب ایک بات بنائی جائے نا اس کے لیے سو باتیں بنانی پڑ ایک بڑا مشکل مرحلہ یہ بھی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو آئین شباب ہے اور زلیخہ کی عمر کتنی ہو گئی تو اس کا بھی انہوں نے ایک حل نکالا کہ جی اللہ باغ نے اس کو پھر جوانی عطا فرما دی اب اللہ کے آگے تو کوئی مشکل ہے نہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب نکاح ہو گیا شادی ہو گئی تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تو محبت بے انتہا ہو گئی اور زلیخہ جو تھی وہ یعنی مراد العزیز جو تھی اب اس کا چونکہ وہ اسلام لے آئی یوسف علیہ السلام کا دین قبول کیا اور اللہ کی عبادت میں اتنی مشغول ہو گئی کہ اب حضرت یوسف انتظار فرماتے رہتی اور وہ عبادت میں مشغول رہتی تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ذلیخہ عجیب بات ہے تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے کہ تم میرے پیچھے بھاگتی تھی اور دروازے بند کرتی تھی مجھے پکڑنے کے لیے اور آج میری بیوی ہو کے میں تمہاری انتظار کرتا رہتا ہوں تو زلیخا نے کہا کہ اصل میں اس وقت مجھے تیری تلاش تھی اب مجھے تیرا رب مل گیا ہے تو اب میری مجھے تیری تلاش تھی رہی اور اسی لیے پھر انہوں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ آدمی جب آدمی کو تلاش کرتا ہے تو ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے اور آدمی جب اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے پھر وہ سب چیزیں جو ہے اس کو مل جاتی ہیں لیکن اس واقعے کا قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہادی سے رسول نے ذکر کیا لیکن یہ عجیب بات ہوتی ہے اتفاق ہے کہ جھوٹ جتنا ہو نا مزے بڑا ہو یہ اتفاق اور پھر لوگوں کو نوز بلّہ ایسی باتیں اچھا بہت سارے اچھے لوگوں نے بھی کسے کس بنایا جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ من کا او علیہ قال اوکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پہ جھوٹھی بات بنا ہے وہ جہنم میں اپنے ہاتھ سے ٹکانا بنا انہوں نے کہا جناب حضور نے فرمایا من کا علیہ جو مجھ پہ جھوٹ بولے ہم تو حضور پہ تو جھوٹ نہیں بول رہے ہم تو حضور کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں ایک ہے اللہ کے نبی میں جھوٹ بولنا ایک یہ ہے کہ ہم تو ایسی باتیں جھوٹھی حدیثیں بنا رہے ہیں کہ لوگ دین میں آئے حضور کی محبت بڑھے حضور کا عشق بڑھے یہ تو ہم حضور کے لیے بنا رہے ہیں نا حضور پر تو جھوٹ نہیں بول رہے حالانکہ بات تو ایک ہی ہے کہ جو بات حضور نے نہیں فرمائی اس کی نسبت حضور کی طرف کرنا جھوٹ ہے اور اسی نسبت کے لیے جہنم کی سزا ہے کہ بھی جو بات حضور نے فرمائی نہیں وہ کیسے حدیث ہو سکتی اللہ تبارک مطالعہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے بہرحال تو ایسی باتیں جو ہیں بڑی تاریخ میں عجیب عجیب قصے لوگوں نے بنائے ہیں اس لیے یوسفا پہ کتابیں لکھی گئیں اور اس میں عجیب عجیب قصص آئے لیکن بعد وہی حق ہے جو صحیح روایات کے ساتھ ثابت ہو یہ ہمیں نہیں ملتا کہ باقی برادر عزیز سے شادی ہوئی ہو اصل میں بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا پوتی کر اس کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی حضرت تو لوگوں نے فوتی کر کا فوتی فار بنا دیا تو, تو معمولی سی بات ہے نام بگڑنے میں تو دیر نہیں لگتی تھوڑا سا زبر زیر کا فرق آتا ہے تو رام جیسے مسجد بلال حضرت بلال کی مسجد حضور نماز پڑھتے تھے کابشری میں اور بلال پڑتے تھے پہاڑ پر کوئی عقل کی بات ہے لیکن لوگوں نے بنا دی مشہور اصل میں کیا تھا بس یہ تھے ہلال کہ عرب والے جو تھے وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا کرتے تھے وہاں سے کھڑے ہو کے چاند صاف نظر آتا تھا تو اب معمولی سی بات ہے کہ ہلال کی ہا کا جو نیچے تھا اس کو ذرا نکتا بنا دیا تو بلال بن گئی فرق کیا پڑتا ہے بات بدلنے میں کوئی دیر تو لگتی ہی. تو بہرحال اصل قصہ یہ ہے کہ وہ نکاح ہونے کا کوئی ثبوت نہیں نہ ہمارے پاس قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اور نہ کسی حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر ملتا ہے تو بہرحال اصل بات یوں سمجھیے کہ عزیز جو ہے یہ کوئی عہدہ نہیں قرآن نے جو بار بار عزیز کا لفظ ہے یہ ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں سرکار سرکار جس کوئی بھی بڑا حاکم ہاں میں اس کو کہتے ہیں جی سرکار کا فرمان ہے سرکار کا حکم ہے جی اور جی جو سرکار فیصلہ یعنی ایک اعزاز کا لفظ جیسے کسی کو آنریبل کہتے ہیں آپ تو یہ اعزاز ہے یہ عہدہ نہیں ایک ہوتا ہے کہ عہدہ ایک ہے کہ اعزاز ہے یہ اعزاز تھا عہدہ کوئی نہیں تھا اب تو یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ پوری عمر سلطنت میں گویا کہ ان کا مکمل کر دو کالو یازیز مسنا ببضاعت نا الْكَيْلَ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ <الْمُتصَدِّقِينَ> اب بھائی آئے تو اب جناب وہ اکڑ چکڑ تو نکل گئی اب تو وہ غرور اور وہ اکڑ کہنے لگے کہ اے ہر عزیز عزیز میں صرف مہربانی کرو ہم اور ہمارے گھر والے بالکل فاقوں پہ پہنچ گئے ہیں ختم ہو گیا اور ہم بہت معمولی سی چیز لے کے آئے ہیں پونجی جو ہے ہماری اب تھوڑی رہ گئی ہے اتنا پیسہ نہیں کہ ہم آپ کو صحیح مانے میں بدلہ دے سکتے اگر آپ مہربانی کر کے یہ تھوڑی پونجی لے کے پورا غلہ ہمیں دے دیں تو یہ آپ کی عنایت ہوگی آپ مہربانی کریں ہم پہ صدقہ کر دیں اللہ تبارک و تعالی خیر کرنے والوں کو خیرات کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں اب علماء نے یہاں بھی پیسے لکھی ہیں، بھی کی ہیں کہ انبیاء کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہوتا اور انبیاء علیہم السلام تو ہریا تو قبول فرماتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں فرماتے اور اس پہ جواب دیے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک کے لیے تو تھا لیکن پہلے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری پیسے بلا وجہ ہیں مرنا بات یہ ہے کہ صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو بندہ خیرات مانگے ایک بندہ جب پیسے دے کے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے وہ کون سا صدقہ ہے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ, جی یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورے پورے پیسے نہیں دے رہے تو رعایت کر دیں تو یہ تو بھی خیرات نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم اس کے اوپر پیسے کریں اب جب یوسف علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میرے ماں باپ وہاں بھوکے ہیں فاک سے گزر ہو رہی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی منشیا بھی ہو گیا کہ اب بات کھل ورنہ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو جیل سے بھی پیغام بھیجوا سکتے چاہتے تو جب مصر میں غلام بنے تھے اس وقت بھی پیغام بھیجوا سکتے اور چاہتے تو جب عزیز مصر کی بیوی ان کے لیے اپنی سب کچھ جانے قربان کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی تو ان کو کہتے تھے کہ میرے والدین کو پیغام تو بھجوا دو کہ میں خیریت سے ہوں تو کون سا مشکل مسئلہ تھا لیکن اللہ کا منشیا نہیں تھا تو کیسے خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو سارے وسائل بھی ہوں تو کام نہیں آتے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اسباب بھی نہ ہوں تو کام خود بخود بن جاتے ہیں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کام ہو جاتا ہے اس لیے اب حضرت یوسف کال حل تم تم بھی اذ انتم لو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا اور وہ فسرین نے لکھا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا جو تاج پہنے ہوئے تھے وہ جو اپنا لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتارا اب جو ان کی نظر پڑی تو اب گھبرایا کہا, کہا, کہا اچھا تم یوسف ہو بابل اللہ کہتے ہیں کہ ان کے سر پہ ایک نشان بھی تھا اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج اتارا نشان کو دیکھ کے یہ یقین کرنے کہ ہاں میں یو سالا انتہی او اجر آپ نے فرمایا کہ بھائی او باقی میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی بری امید ہے میں یوسف اور سن لو اللہ نے ہم دونوں پہ احسان کیا اللہ نے مجھ پہ یہ بک ہم دیا میرے بھائی کو بھی ملا دیا اور میرے اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اور جو صبر کرے مصیبتوں پہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں اور زیادتی کرنے والوں کو رسوا کر دیتے ہیں اب جناب جب حضرت نے ہم, بات کھول دی تو اب رو پڑے کہنے لگے کہ مہربانی کرو ہمیں ماں باقی ہم نے گناہ باقی ہم نے زیادتی کی تمہارے ساتھ بھی اور بنیا بھی کیسے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کیا کال اللہ تسری بارہ کو مل یو یدو فراہم بہو برحم آپ نے فرمایا بھائیو آج کے بعد تم پہ کوئی الزام بھی نہیں کوئی گلا بھی نہیں کوئی چوٹ نہیں اللہ تمہاری بخشش کرے وہی مہربان ہے وہی ہی رام فرمانے والے دعا بھی کر دی گئی اور مبارک ہے جو عین مشاب ہے اس قصے کو کہ جب سرکار، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ فتح کرا دیا آپ غالب ہو کر فاتح ہو کر مکے میں داخل ہوئے قریش مغلوب ہو گئے قیدی ہو گئے پکڑے گئے مارے گئے سامنے آ کے کھڑے اور حضور نے فرمایا قریش مکہ اب خود فیصلہ کرو تمہارے ليے کیا سلا تجویز کریں اب بات کرو اللہ اکبر کہنے لے آغر قریش تھے کچھ بھی ہوں سمجھدار تو تھے كہنے لگے کہ ہم بھی بھائی کے سامنے کھڑے ہیں ٹھیک ہے کافی ہیں جو کچھ ہیں مشرک ہیں لیکن آپ ہمارے اخ کریم ہیں جو مناسب سمجھیں ہم نے واقعی غلطیاں تو کی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو تو میں بھی وہی کہتا ہوں کما کا لا یوسف جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تسری علیکم اليوم جاؤ انتم لکاؤ میں نے بھی تم سب کو آزاد کیا ہے کوئی تم پر مرامت نہیں کچھ نہیں جہاں رہنا چاہتے ہو جانا چاہتے ہو رہو اسلام نہ نہ چاہتے ہو تمہاری مرضی می نہ چاہتے ہو نہ لے میری طرف سے تم آزاد تو این وہی فیصلہ ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اور یہی شان ہے پیرا اب جب سب بھائی مل گئے ہیں اور سب نے آپس میں ملاقاتیں ہو گئی اور اب تو پھر وہ بادشاہ کے بھائی تھے اب تو شاہی مہمان خانے میں ماشاءاللہ اللہ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام پہ بڑی بات گراں گزر رہی تھی کہ ہم تو یہاں شاہی محلات میں ہیں اور ابا کے ساتھ اور وہ نبی ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو چھڑیں آپ ایسا کریں کہ جا کے ابا کو لے انہوں نے کہا ابا تو ہو گئے ان کی تو نظر مبارک بھی کمزور ہو گئی آنکھیں سفید ہو گئی تمہاری فراغ میں روتے روتے ان نے کہا کوئی بات نہیں ایسا کرو کہ از حبو میں کمی سی ہاضا فلکو ہو الا بجھی ابھی ف الکو اتونی کم اجمائین کیا حادت یوسف نے فرمایا کہ یہ میں قمیض دیتا ہوں یہ لے جاؤ حضرت یاقوب علیہ السلام کی خدمت میں اور جا کے آپ کے چہرے سے لگاؤ اس, اس کی اس کی برکت سے اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دیں گے اور پھر تم سب گھر والوں کو لے کے آؤ گے اب اس قمیض کے بارے میں بھی روایات جو ہیں مختلف ہیں بعض روایات میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیر علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سیدنا ابراہیم الخلیر علیہ السلام کا لباس اتارا گیا اور بغیر لباس کے ان کو آگ میں ڈالا گیا اور جب اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ یا نار پوری بردن وسلاما اللہ ابراہیم تو اللہ نے جنت کا لباس بھی بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو جنت کا وہ قمیض جو آپ نے پہنا تھا وہی قمیض پھر حضرت اسحاق کے پاس آیا پھر حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا حضرت یعقوب نے پھر یوسف علیہ السلام کو دیا تو وہ اس کو بنا کے چھپا کے ایک نلکی سی بنا کے محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کو نہ جائے تبرک ہے اور جنت کا کپڑا اور جنت کی اس نعمت کی صفت یہ تھی کہ جس چیز پر بھی اس کو ڈال دو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی اندے پہ ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا اور برس والے پہ ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جنت کی نعمتوں کے یہ اثرات ہیں کہ جنت میں ہے ہی حیات موتوانی نہیں اسی بھی پرانے باغ میں آتا ہے انشاءاللہ شاید ہم بھی زندگی تو شاید اس قصے پر اللہ پہنچائیں گے کہ جب سامری نے گائے کا بچڑا بنایا تھا تو اس نے بھی اصل میں کیا کیا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور حضرت جبیل علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے آتے تھے جب سن شعور کو پہنچا سمجھ آ گئی تو دیکھا کہ بھائی جبریل السلام جو ہیں جس گھوڑی پہ سوار ہیں اس کو تو پتا نہیں تھا کہ جبریل ہیں وہ تو انسانی شکل میں تھے دیکھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑی جو ہے قدم اٹھاتی ہے رکھتی ہے نیچے کی چیزیں جو ہے سبز ہو جاتی خشک گھاس سبز ہو گئی خشک پتیاں سبز ہو گئی تو اس نے وہ مٹی چھپا کے اپنے پات رکھ لی اب جب سونے کا بچڑا بنایا تو اس میں وہ مٹی بھی ڈال دی مٹی ڈالی تو وہ جناب جسد اللہ خوار اس سے تو آوازیں شروع ہو گئی گائے تو زندہ ہو گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی چیزیں ایسی ہے کہ اللہ بلا وہاں تو کافر کے لیے بھی موت نہیں ہوگی اور چیزیں ایسی ہوں گی کہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی فنا نہیں ہوں گی تو دراصل یہ وہی کبھی سے مبارک تھا جو محفوظ رکھا اور اسی طرح یعنی علماء نے لکھا ہے کہ آپ قصہ یوسف علیہ السلام پہ اگر نظر ڈالیں تو اس قصے کا امود جو ہے نا یعنی بنیاد جو ہے گویا وہ کمیز کہ جب آپ اپنی پھپھی کے گھر سے نکلے اپنے ابا کی خدمت میں آنے لگے تو پھپھی نے بھی پکڑنے کے لیے کمیز کا سہارا لیا اور جب آپ کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو باپ کو دھوکا دینے کے لیے جاؤ کمیس ہی کمیز ہی کمیز میں خون لگا کے جھوٹا آ گئے جب یوسف علیہ السلام کو ان نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تو کمی سے لے کے آئے تھے نا اور جا علا سے ہی بے دمن خطب غریبا منا رہے ہیں جناب رو رہے ہیں خون لگا کے آ گئے تو اب وہ حضرت یوسف تو وہ بھی کمیز کا ذکر تھا اور اس کے بعد جب امراۃ العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی تو وہاں بھی کمیز کا مسئلہ پیش آ گیا ہے ان کا نہ کمی سے قبل کہ قمیز دیکھو جی آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا اور اب جناب جب قصہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو واپسی کے لیے تب بھی آپ نے فرمایا کہ قمیص اللہ بچے ابھی آتے بقیدہ اس لیے گویا کہ قمیص مبارک جو ہے وہ اس قصے کا ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر اللہ مبارک وطار نے بار بار کیا اور ہر موقع پہ کہیں نہ کہیں اس قمیض کا کوئی کردار ضرور آ اب جناب بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں اسلام اللہ کے نبی تھے اب نبوت مل چکی تھی اور جو چیز نبی کو بدن کو لگ چکی ہے اس کا کیا اسی لیے بعض روایات بات موجود ہے نا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے ہاتھ رکھا تھا نا تو جن جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ آ گیا وہ ایک سو سال عمر گزر گئی وہ سفید نہیں ہوئے اسی طرح جوان رہے کہ حضور کے ہاتھ لگ گئے صلی اللہ علیہ صحاب ہی وسلم تو اللہ کے نبی کی تو ایک شان اب وہ کمی سے لے کے چلے ابھی وہ فاصلہ جو ہے تقریباً بعد روایات میں ہے کہ تھمان فرسخن اسی میل دور تھا کہ حضرت یاقوب نے نفی دلال کل قدیم حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آؤ آو اور جو باقی اولاد کی اولاد اور بچے اور فیملی جو کہ آپ کو تو بہت بڑا خاندان تھا فرمایا کہ ادھر آؤ ایسا نہ ہوگا تم تو یہی کہو گے کہ ہاں میں بس اسی پرانے مسئلے میں اپنے خیالات میں ڈوبا ہوں لیکن آج مجھے یوسف کے پہران کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے معاملے جو تھے اللہ کی شان ہے اسی میں اللہ کی حکمتیں تھیں کہ یوسف علیہ السلام چند میل پہ کنویں میں موجود ہیں تو خوشبو نہیں آتی یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں کھڑے ہیں تو خوشبو نہیں آتی تخت میں بیٹھ گئے تو خوشبو نہیں آتی اب اسی میل دور ہیں تو خوشبویں آ رہی ہیں تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں جب اللہ چاہتے ہیں تو خبر فرما دیتے ہیں اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو چیز سامنے موجود بھی ہو تو خبر نہیں ہو اس لیے علما نے لکھا ہے کہ علم غیب جو ہے اس کا مالک اللہ ہے انبیاء علیہ السلام کو بطور بوجزا اولیاء اللہ کو بطور کرامت و کشپ کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے کھول دیتے ہیں لیکن اگر نہ چاہے دیکھیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام یا خود موجود ہیں کنویں میں لیکن باپ کو خوشبو بدن کی بھی نہیں آئی اور اب فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے تو جب سارے گھر والے اکٹھے انہوں نے کہا ابا جی آپ اب تو بس اسی پرانے خیال میں بیٹھے ہیں آپ کو تو ہر وقت بس ایک ہی خیال ہے اپنا یوسف علیہ السلام کا ابا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی تو میری بات نہ مانو لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اسے فلم انجال بشیرو الکاہجی فرا کالم اکل اکم نمال اب جب آیا کچھ خبری دینے والا بعض ماں نے کہا کہ وہ بڑا بھائی اور بعض نے کہا کہ وہ بھائی جو جھوٹا جو کمیز پہ خون لگا کے لایا تھا اس نے کہا چونکہ میں نے کمیز لا کے دکھ پہنچایا تھا آج مجھے کمیز دو کے میں خوشی پہنچاؤں بس وہ تو آنکھوں کو لگنے کی جی فل تبدیری وہ جو کمزوری تھی نظر کی وہ تھا وہ سب کا سب دور ہو گیا آنکھیں روشن ہو گئی آپ نے فرمایا الم اک الخم میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے تم کو علم نہیں مجھے تو یقین ہے میں خواب پہ بیٹھا ہوں مجھے تو یقین ہے کہ یوسف ملے گا میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا ہے اب جناب جب سارے کے سارے بیٹے بھی اکٹھے ہو گئے یو سب نیا نہیں ہے تو جنا کالو یا ابانست پھر لنا زلو بنا اختی سب کہنے لگے کہ اب بازان میں ہر کر ابا اب ہمارے لیے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم نے واقعی زیادتی کی اسلام کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی کے ساتھ بھی اب مہربانی کریں آپ خطا کا اقرار کرتے ہیں حضرت علیہ السلام نے <سلام> آپ نے فرمایا صبر کرو بہت جلدی وقت آ رہا ہے میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا اور میرا اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں اب بولا فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال قرآن میں قصہ یوسف میں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے معافی مانگوں نے تو فوراََ کہہ دیا یا پھر اللہ علیکم اللہ تمہیں معاف کرے لیکن جب ابا سے کہا کہ مہربانی کر کے ہمارے لیے معافی مانگے ہم خطاؤں کا اقرار کرتے انہوں نے فوراً نہیں مانگی کہا مانگوں گا لیکن صبر تو انہیں کہا اس کی کیا وجہ تھی کہ بھئی حالانکہ شفقت تو اور برداشت اور شفقت اور رحمت اور رافت جو ہے وہ تو سب سے زیادہ یاکو علیہ السلام میں تھی لیکن یوسف علیہ السلام نے تو فوراََ دعا کر دی لیکن ابا کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں دعا نہیں کرتا سو رقم ربی میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اس کی وجوہات لکھی ہے کہ اسلام اس کا منشیا یہ تھا کہ جب شہر کا وقت ہوگا یعنی تہجد کا وقت ہوگا رات کا آخری حصہ ہوگا تو اس وقت میں اپنے بھائیوں کے اپنے بیٹوں کے لیے معافی مانگوں گا کہ کوئی چھوٹا موٹا جرم تو ہے نہیں اللہ کے نبی کو ستانا ایک اللہ کے پیغمبر کو کنویں میں ڈالنا اللہ کے پیغمبر کو جا کے کھوٹے پیسوں میں بیچ دینا پھر خون جھوٹا لگا کے اللہ کے نبی کے سامنے یہ ساری باتیں کو معمولی تو تھی نہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے اللہ سے بخش مانگوں گا تو مفسرین ایک رام فرماتے ہیں کہ آپ کا منشاء مبارک یہ تھا کہ میں وقت سہر مانگوں گا کیونکہ وقت سہر ایسا ہوتا ہے کہ ينزل ربنا تبارک اللہ سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں اور ہیں کہ حل من ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے وہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں اسی لیے ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تحجت پڑھ کے جب بیٹھے تو کہنے لگے مولا تو نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو ہم نے تیری عبادت کی تو نے حکم دیا میری اطاعت کرو ہم نے تیری اطاعت کی اب عبادت بھی کر اطاعت بھی کر دی اور یہ سہار کا وقت ہے یہ سہار کا وقت ہے تیرا وعدہ ہے کہ میں معاف کرتا ہوں پھر ہماری دعائیں بھی منظور فرما اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مو کی صفت کیا ہے کہ بل اصہار کہ جو سہر کے وقت میں اپنے اللہ سے معافی مان سہر کے وقت میں تہجد کے وقت میں یعنی میں یعنی اگر رات جو ہے نا جی بارہ گھنٹے کی ہے دس گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی اس کو چھ حصے میں تقسیم کر دیں جو آخری حصہ ہے وہی سب سے زیادہ اللہ کی رحبت کا اور اس تجابت کا اور مختجاب ہونے کا سب سے بڑا وقت ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ <تصفيق> اور بعض الماع اور نے اس کا ایک اور وجہ لکھی انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے گناہ معاف کر دو تو یوسف اسلام نے معاف کر دی ان کا تو ذاتی مسئلہ تھا معاف کر سکتے ان کو ستایا گیا تھا تو جس کو تکلیف پہنچائی جائے اس کو تو معاف کرنے کا اختیار لیکن جب انہوں نے یعقوب علیہ اسلام سے کہا تو یعقوب علیہ اسلام کو تو ابھی پتا نہیں ہے کہ یوسف نے معاف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا بنیامین نے بھی ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں کیسے انہوں نے کہا کہ میں بخشش مانگوں گا پہلے میں تسلی تو کر لوں کہ جن کے تم مجھے ہو انہوں نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صوفا استغفر ربی صبر شاء انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اور میرا مولا جو ہے بڑے مہربان اچھا اسی میں ایک اور بات جو ہے اس پر بھی علماء اور بڑی بڑی ابحاس لکھی ہیں کہ بھی یوسف علیہ السلام اب ساری بات بھی کھل گئی اب تو کوئی راز نہیں رہا ہے اب تو بنی امین مل گیا بھائی مل گئے ان کو یوسف کا پتہ لگ گیا تو خود کمیز تو بھجوا رہے ہیں لیکن خود کیوں نہیں گئے والد کو ملنے کے لیے یعنی کہتے ہیں کہ کمیز باتوں ہی بے حال گئی تم سب کو لے کے چاہیے تو یہ تھا آخر بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کہ جتنا بڑا شان بلند کیوں نہ ہو جائے کہتے ہیں اچھا بھائی اب تو اللہ کی اجازت بھی ہوگی اب تو ہم خود جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ جانا اور بھائیوں سے کہنا کہ کرام نے اس کے بڑے بڑے جوابات لکھے ہیں لیکن آسان بات آپ یاد رکھ لیں کہ اصل منشاء حکم خدا بندی اسی طرح تھا کہ جیسے پہلے راز نہ کھولنے کا حکم تھا اب بھی حکم یہ تھا کہ یوسف تم اپنے مقام پہ رہو ہم نے یاقوب کو لانا ہے تمہاری طرف کیونکہ خوابی تو یہی تھا نا کہ یوسف کی اتنی بڑی عظمت دکھائی گئی کہ ابا اب بھی سجدہ کرے تو جب اس کو اتنا بڑے مرتبے پہ دکھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے مبارک اس کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ لگیا نا کہ فی کے گھر میں ہیں اور دودھ بھی پی رہے ہیں اور بہن بھاگتی ہوئی آ گئی اور اس نے کہا م بالکل نہ گھبراؤ بالکل ڈرنے کی بات نہیں میرا بھائی محفوظ ہے بلکہ باہر سارے افسر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لینے کے لیے آپ چلیں اس نے کہا میں تو نہیں جاتا کیوں اور کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اوشا کو تیری طرف لوٹائیں گے یہ تھوڑا کہا تھا کہ مجھے اوشا کے پاس لے جائیں گے اتنا راد ہوئی نہیں کہ ہم اوشا کو تیری طرف لوٹائیں گے تو بس خدا لوٹائے گا میں تو نہیں جاتا تو وہاں اور بات تھی اور یہاں جو ہے وہ اور بات ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ حالات کا یعنی ایک بڑا جبر ہوتا ہے تو اصل سیدھی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حکم خدا بندی تھا ورنہ اللہ کا پیغمبر یوسف علیہ السلام ایسے کیسی بات کہتا ہے اب قرآن کہتے ہیں آبا إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء, الله إن شاء الله آمنين وربع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وَكَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَذْرِ مِنْ بَعْدِ أَنَّزَغَ أن الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَتِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْأَلِيمُ الْحَكِيمُ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے استقبال کے لیے پورے لاؤ لشکر اس کا اچھا بعد میں آیا گیا جب اتنا بڑا لشکر دیکھا دیا تو, تو لشکر ہے انہوں نے کہا نہیں, نہیں فراؤن کا لشکر نہیں ہے تو تیرے بیٹے کا لشکر ہے اب تو بھی سر میں بادشاہ آئی سم اب یوسف علیہ السلام آئے تو و تکرام کے ساتھ لے گئے ان کو بٹھایا اور جناب بخرو لہو سجا حضرت اس وقت پہ بیٹھے اور والدین جو تھے صحیح بات یہ ہے قرآن کہتے آب وئی باز کہتے ہی ہیں کہ ماں فوت ہو گئی تھی خالہ تھی اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے لیکن اصل بات وہی ہے جو قرآن کہتا ہے جب قرآن کہتے آب واہ اس کے بعد جناب وہ سجدے میں آئے بخرو لہو سجا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ خرو لہو اللہ کے آگے جھک گئے یعنی کہ یوسف کو سجا کی بعض علماء نے فرمایا کہ اتنی بحث کی ضرورت نہیں ہے اس شریعت میں یہ ساری چیزیں جائز تھیں اللہ کے حکم کے ساتھ تھا اللہ ہی نے تو خواب دکھلایا تھا اور نبی کا خواب جو ہے وہ وہاں ہی ہوتا ہے یہ تو شریعت اسلام میں سیدنا محمد الرسول اللہ کی شریعت میں اللہ نے منع کر دیا کہ لاتس جد الم سے اور جب کسی صحابی نے بھی اجازت مانگی سجدے کرنے کی تو حضور نے اجازت نہیں دی لیکن یوسف کی شریعت میں جائز تھا اس زمانے میں دو بہنیں ایک نکاح میں رکھنی بھی جائز تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت کی کری اب جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ, <سلام> کہ <عبتی> یا <رؤیائے> آج اللہ نے میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچ کر دکھائی ہے یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا اور اس کے بعد کہتی ہے کہ وقت احسن بھی اور اللہ نے میرے ساتھ کتنا احسان پر کہ اللہ پاک نے مجھے قید خانے سے نکالا تو تخت پہ بٹھا دیا اور نے لکھا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کسا کس شروع کیا یہ کس تو ابتدا سے بجان میں آپ سے جدا ہوا مجھے بھائی لے گئے مجھے کنویں میں ڈال دیا وہاں سے کس شروع نہیں کیا بلکہ آپ نے تو اچھا پھر یہاں سے بھی نہیں کیا کہ ابھی مراد العزیز نے ایسا کیا میں مصر میں آیا میں غلام بنا میں بکا مجھ میں یہ الزام لگائے گئے اللہ کا کرم ہے اس نے مجھے جیل سے نکالا یعنی اللہ کے احسان اور کا وقت ہے اب اس سے دوہرا کے غم کو تازہ کرنے کی کیا بات ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ اگر جیل میں جانے کا ذکر کرتے تو پھر براتر العزیز کا بھی قصہ آتا تو جن محسنوں نے ان کی پرورش کی تھی حضرت یوسف نہیں چاہتے تھے کہ میری زبان سے ان پر الزام ان لگے اور ان کے ایب اچھا لے جائیں اسی فلم اخرجنی من وجابكم من اور آپ کو بھی اس دیہات سے لے آئے شیتانو بہنی و بہین وہ تو شیطان نے ہمارے بھائیوں کے درمیان میں ایسی بات کھڑی کر دی تھی ورنہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں اور اللہ کے کی ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچا فرمایا یاکوب علیہ السلام تشریف لے آئے اور اسی لئے اللہ نے فرمایا زادک من انبائی الغیب نوحی علیک وما کم تلدیہم از اجمعو امرہم وہم یمکرون وما الناس اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ وہ اہم غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو باقی اصل وجہ یہ تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ قریش نے خود سوال کیا تھا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیں گے یوسف کا قصہ انہوں نے یہ خود بتا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قصہ مبارک ذکر کر دیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو میں نے سارا واقعات میں بیان کر دیا ابھی مان لیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لے تو اصل میں ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی عبرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی مواعظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے احکام اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تسلی لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے دل کے لیے تسلی مبارک ہے میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی آپ دیکھیں کہ یوسف کے ساتھ کیا اور آپ اس فکر میں ہیں کہ میرے رشتے دار ہیں میرے قریبی لوگ ہیں اور اس کے باوجود زیادتی ریاتی کریں میرا مدنی آپ کے تو چلو چاچا ہیں چاچے کے بیٹے ہیں وہ تو باپ کے بیٹے ہیں جن نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے ساتھ تو چلو ابو جہل کر رہا ہے اتبا اتبا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ملید ابن المیرہ کر رہا ہے شیبہ کر رہا ہے لیکن وہ تو حضرت یاقوب کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں ان نے کیا کیا یوسف علیہ السلام اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کو ہدایت و تسلی کے لیے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ کو شی ابھی طالب کے علاقے میں کچھ عرصے کے لیے گویا کہ محصور رہنا پڑا ہے ذرا نظر کو ڈالو کہ یوسف جیسا نازک و حسین جیل کی زندگی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی تو جیلیں کاٹی اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یوسف علیہ السلام جس کو کنویں میں ڈالا گیا جس کو جیلوں میں ڈالا گیا ہم نے کیسے اوپر بٹھایا میرے وطنی آپ بھی کام نہ کریں یہ آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں لیکن ہم بھی آپ کو ہم پہ اور سرزمین مکہ میں جس طرح یوسف کے عرش پہ پہنچایا تھا اسی طرح آپ کو بھی عرصے اللہ پہ لائیں گے آپ کو ہم غالب کریں گے آپ کے دین کو پورے ادیان پہ ہم نصرت دیں گے اور جس طرح یوسف کے بھائی ملزم بن کے یوسف کے سامنے کھڑے تھے ایک وقت آئے گا کہ قریش ملزم بن کے محمد مدنی تیری دربار میں کھڑے آپ فکر نہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے نواقعات مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے قص سے مبارکہ میں مواعد ہوتے ہیں ایبر ہوتے ہیں ہوتی ہیں اور تسلی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے لیے مومنین کے لیے کلمے پڑھنے والوں کے لیے تم کیا گھبراتے ہو جب نبیوں پہ ایسے مراحل گزرے تو آپ کیا آپ یا ہماری بھی کیا اگر انبیاء والی ہی مسلط السلام پہ یہ تکلیفیں آئیں اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایسی کھٹن منازل آئیں اگر انہیں جیل کی شروعتوں سے گزرنا پڑا اگر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں قید ہونا پڑا تو تم کیوں وقت اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے قصص بیان فرمائے اور سب سے عظیم قصہ مفصل قصہ اور من اول ہی, آخر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیقرمائے وبا علین عب البلا برادران اسلام واجب دوست بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان قصص الانبیاء علیہ مسلاد وسلام کے دروس کے سلسلے میں آج ہم سیدنا ایوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ذلقفل علیہ السلام کے بارے میں کچھ پڑھیں گے سیدہ ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور اپنے دور میں اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا اور سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے صبر میں شکر میں یعنی ایک ضرب المسل ہیں دنیا میں جیسے حسن یوسف علیہ السلام ایک ضرب المسل بات تھی کہ آج بھی دنیا کہتی ہے بھائی یہ تو کوئی یوسف ثانی ہے یار اسے تو جمال یوسف ملا ہے اسی طرح صبر ایوب جو ہے وہ بھی پوری کائنات میں اس دور سے لے کر آج تک ضرب المسل سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں بے انتہا اختلافات بعض انہیں رومی مانتے ہیں بعض انہیں عربی النسل مانتے ہیں بعض انہیں بنو اسرا سے مانتے ہیں یعنی حتا کے کتب سابقہ میں بھی اس موضوع پہ بے حد اختلاف ہے حتیہ کے بعد لوگ تو اس حد پر بھی چلے گئے کہ ایوب علیہ اسلام نام کا کوئی نبی گزرا ہی نہیں اسی لیے پھر علامہ رحمت اللہ کی رانوی رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے عظیم عالم متبر علوم شرعیہ اور عیسائیت کے رد پہ جو اپنے دور میں ایک صنعت اتھارٹی تھے اور جن کی کتاب اظہار الحق ایک بہت عظیم اور علمی اور تاریخی اور فکری کتاب ہے اب تو ماشاء اللہ اس کے اردو اور انگریزی اور فرانسیسی ہر زبان میں بھی تقریباً تراجم آ چکے ہیں آپ نے شاید کبھی دیداد کے پروگرام دیکھے ہوں جو ہیں جنوبی افریقہ سے جن کا تعلق آپ تو بیچارے مریض ہیں صاحب فراش ہیں عیسائیت میں ان کے شاید آپ نے کبھی پروگرام ویڈیو پہ اس طرح انداز سے دیکھے ہوں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دیداد صاحب جو ہیں یہ صرف اسی کتاب کو پڑھ کے ہی اتنا بنے اس کا کتنا بڑا علم ہوگا تو انہوں نے بھی تحقیق کی ہے اور بیلی میں جو اعتراضات کیے ہیں سید علیہ السلام پر اس کا انہوں نے باقاعدہ جواب دیا ہے اور سب سے افضل بات یہ سمجھے کہ ہم باقی کتابوں کی طرف تو اس وقت جائیں نا کہ جب ہمارے پاس اپنا مر جانا ہو اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس آیات مبارک کے ضمن سے یہ بات ہمیں صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیب الخلید علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور آپ حضرت اسحاق کی اولاد اللہ نے و ولیمان آخر میں فرماتے ہیں وہ ایوب و تو ضرریت ہی کا نمید جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو جب ہمیں قرآن پاک سے روشنی مل جائے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ سیدنا ایوب علیہ السلام نبی ہے اور اللہ نے ان کو صبر اور شکر کا اور سخاوت کا اور مظلوموں اور غریبوں سے مواسط و ہمدردی کا اتنا بڑا جذبہ دیا تھا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جاتا کہ محلے میں کوئی بخا ہے جب تک اسے کھانا نہ دے آپ بھی کھاتے اگر انہیں پتہ لگ جاتا کہ ہمارے اس شہر میں کوئی ایک آدمی ہے ایک گھرانہ ایسا ہے جن کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ اسی وقت بے چین ہو جاتے جب تک کہ انہیں کپڑے نہ پہنچائے اور اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے صدیق بھی کہلاتے ہر بات میں سچے اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے انتہا نوازا تھا یعنی عزت سے اقتدار سے مال سے اہل سے اولاد سے یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی اس دور میں جو اللہ نے آپ کو اطالی فرمائی آل ہے، اولاد ہے بیٹے ہیں بیٹیوں کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اور پھر جناب باغات ہیں فصل ہر نعمت جو تھی مال مویشی ہر کوئی کمی ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ تبالغ و کے امتحان میں آ گئے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جتنی شان بڑی ہوتی ہے نا اتنے امتحان بھی بڑے ویسے بھی ایک یعنی فطری بات ہے کہ آپ اگر کسی پرائمری کے طالب علم سے سوال پوچھیں گے تو اس کی حیثیت کا ہی پوچھیں گے نا لیکن جب آپ کسی پی ایچ ڈی کسی سکالر کے سامنے بات رکھیں گے تو اس کے پیمانے کی بات رکھیں تو اللہ کا بھی یہ نظام ہے کہ جب وہ کسی کو حتیہ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا اس پہ زیادہ مصیبتیں آ جاتی اسی پر پریشانی آ جاتی اور جو بندے دین سے نوز بلّہ دور ہوتے ہیں وہ الٹا محفوظ ہوتے ہیں ان پر دنیا میں ابتدا آتے ہی نہیں بڑے خوش سب ٹھیک یہ اللہ کا نظام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس حال میں موت دینا چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ ہے کوئی خطا ہے تو یہی کفارہ ہو جائے تکلیف دے دیں بیماری دے دیں پریشانی دے دیں تاکہ جب میری دربار میں آئے تو نقی اور صاف ہو گیا اور جو بندے اللہ سے دور ہیں ان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں اگر ایک ایسا کپڑا ہو جس کی قیمت نہ ہو اور میلا ہو چکا ہو تو آپ اگر گھر والوں سے کہیں ادھر چھوڑے جی اب اس کو کیا دھونا ہے اس میں کیا باقی رہ گیا ہے کہ اس کو دویں پھینک دویں پھینک دویں پھینک دیتے ہیں ختم لیکن اگر آپ کے کسی قیمتی کپڑے پہ داغ لگ جائے تو آپ کہتے ہیں ٹھہر ٹھہرے اس کو تو میں ڈرائی کلین پہ لے جاؤں گا ایسا نہ ہو کہ آپ کے دھلنے سے اور خراب ہو جائے کپڑا اس کو تو ہم پیٹرول سے دلوائیں گے اس کو تو ہم جناب گیس سے دھلوائیں گے اس کو تو ہم یہ کریں گے ایسے یہ اتنا قیمتی کپڑا ہے ضائع نہ ہو جائے آ, تم بس آپ اس کو نہیں دھونا تو اللہ کے ہاں بھی جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں ان کو رگڑا لگتا ہے اللہ کے ہاں بھی جو لوگ اس کے محبوب ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں اسی کو آزماتے ہیں غیر متعلق آدمی کو کون آزماتا تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پہ بڑے بڑے امتحان آج کل بھی ایک پیر ہیں کراچی میں اور میں ان کو جانتا بھی ہوں تو اس کا جناب پیری عجیب ہے وہ جو بندہ اس کے پاس قریب ہونے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ایک نظم ہے ایک نیٹ ورک ہے لوگ ہیں آگے اس کی باتوں کو پہنچانے والے اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والے پھر وہ رسائل میں اخبارات میں بڑا کچھ لکھتا ہے اور بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں بارہ تو وہاں باقاعدہ حال ہیں وہاں دھیرہ کر کے عبادات عجیب عجیب مختلف طریقوں سے کرائی جاتی ہیں بڑا یعنی اس نے ایک سلسلہ اپنا بنایا ہوا ہے تو اس کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اس کے پاس تو متاثر ہوتے ہیں اور وہ علم میں نجوم کا بادشاہ ہے اس لیے عام آدمی تو ایک اس کی ایک مجھے برداشت برداشت کر سکتا ہوں سمجھتا ہے کہ صاحب تو بہت پہنچے ہوئے اس کو تو بس آپ نام بتا دیں ایک سیکنڈ میں آپ کی ہسٹری نکال کے رکھ دیں تو اس کے پاس جو لوگ بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں وہ پہلی بات یہی ختم ہو کہتا ہے دیکھو بات سنو کوئی نماز شماز آئندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بات کبھی جبھی موقع شوقہ مل جائے تو پڑھ لیا کرو کوئی ایسی پابندی شبندی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کیا تم نے یار سلوار کبھی اور یہ چادر لنگی پرانے کپڑے پہنو ٹھیک ٹھاک داڑھی ہو تو جا یار یاری کیا تم نے کیا شیف کراؤ میرا وریل بننا ہے تو میری بات پہ چلنا ہے اچھا اور لوگ جو ہیں جناب وہ کہتے ہیں ہم بڑی پریشانی میں جاتے ہیں اس کے کہنے پہ چلتے ہیں آٹھ دن پر ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی کیونکہ جب یہ مان ہی نہیں رہا تو پریشانیاں تو خود بہت ختم ہو جانی ہیں جب وہ اسلام سے دور کر دیتا ہے امتحان ختم ہو جاتا امتحان تو ہو وقت تک رہا تھا جب ہم اللہ کے بننا چاہ رہے جب ہم نے اللہ سے اپنا ناطا ہی توڑ لیا تھا جائے جہنم میں کہیں دفعہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو پاک صاف کرنے کی لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہو گیا مرشد نے ہمارا مسئلہ حل کر دی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ذات اور شان بڑی ہوتی ہے امتحان بڑے ہوتے ہیں اب اس میں مختلف روایات ایک روایت تو یہ نقل کی گئی ہے قطب متقدمہ سے کہ ابلیس لگین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مولا یہ آپ کا بندہ ہے ایوب علیہ السلام بڑا شکر گزار بڑا عابد بڑا ظاہر یہ آپ کا شکر کیوں نہ کرے آپ نے اس کو عزت دی اقتدار دیا دولت دی بچے دیے بیٹے بیٹیاں دی مال دیا ہے کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اس کے بعد اگر یہ آپ کا شکر کر رہا ہے تو کوئی کمال ہے شکر تو تب ہو اس سے سب کو چھین لو میں دیکھوں پھر آپ کو یاد بھی کرتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں تمہیں ہم تصرف دیتے ہیں کہ جاؤ پر تو اس نے اب سب سے پہلے تو یہ کیا کہ حضرت کا جو مال تھا نا جی اس کو آ کے تباہ کر دیا اور ایک انسانی شکل میں ایک عام بندگی شکل میں اطلاع بھی دے دی کہ حضرت آپ کا جتنے مال مویشی گھوڑے بکرے خیل بغال سب کے سب جل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً کہا کہ الحمد اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمتیں مجھے دی تھی اور اگر ت نے مجھ سے چھین لی ہے تو تیری اسی میں حکمت ہے کہ جتنا ٹائم میں ان جانوروں کا مال کی خبر گیری میں لگاتا تھا اتنا اور تیری یاد کروں گا چلو الحمدللہ ایک, ایک کام سے تو فارق ہو گیا اب اس نے جناب دوبارہ یہ حملہ کیا کہ آپ کا پورا اہل وال جو تھا وہ ایک مکان میں بیٹھے تھے اور ایک پارٹی تھی دعوت تھی کھانے پہ سب کٹھے تھے اس نے اوپر سے چھت گرائی سارے کے سارے بیوی بچے آگے ایک منٹ میں سب اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ ایک ہی حادثے میں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی منٹ میں سب کے سب ختم ہو جائے یا ہستے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یا رشیں اٹھا کے آ رہے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اطلاع بھی لی تو آپ نے کہا الحمدللہ اللہ اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں شاید میرا وقت جو گھر کی یاد میں اور بچوں کی یاد میں گزرتا تھا وہ اب تیری یاد میں گزرے گا الحمدللہ ہم اور تیرا ذکر بڑھا دیں ابلی رہین اب تو بڑا پریقان ہو اس نے کہا یہ بندہ اللہ کا تو کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہا اس کو اللہ نے اتنی نیم دے دی تو اندیشہ تھا کہ اس آرام میں دولت میں اقتدار میں آ کے خدا کو بھول جائے گا وہاں بھی نہیں بھولا پھر ہم نے آزمائش کے لیے اولاد ختم مال ختم بیٹے بیٹیاں ختم لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ اس نے تو مجھے برباد کر دیا یہ تو میرے قابو میں نہیں آ رہا تو اس نے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اے حضرت ایلوب علیہ السلام کے بدن پر بھی تسلط تھے کہ اب اس کے مال پہ تو آدمائش آ چکی ہے اب باقی تو آپ کی جان مبارک ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ان کو یہ اجازت بھی دی اور شیطان نے آ کے ایسا تصرف کیا کہ آپ کے بدن پہ ایسی کوئی پھونک ماری کہ پورے بدن جو تھا وہ پھوڑوں سے اور زخموں سے اور بھر خارج ہو گئی اس کے بعد حتہ کے بعد کو تو حساب کا بھی یہ بھی ملتا ہے کہ الجری جسے آپ کی چک کہ ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری نہ ہے یہ بھی کتابوں میں آ. اب چونکہ سارے بدن پر وہ بیماری کے اثرات آ گئے تو اب محلے کے اور لوگوں کے دلوں میں جا کے شیتان نے مسافظ ڈالے اس نے کہا ایوب ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ تو چھوت چھات والی بیماری ہے دوسروں کو لگنے والی بیماری ہے وہ تو جوںجو جو ہوا چلے گی اور جہاں جہاں پہنچے گی تمہارے سب عمارتیں چلے جائیں گے نکال دیں ایوب علیہ السلام کو اپنے شہر سے تو ایوب علیہ السلام کو شہر والوں نے آ کر اس بات پہ مجبور کر دیا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے تو آپ مہربانی کر کے شہر سے باہر چلے جائیں حتیٰ کے بعد کتابوں میں تو یہ ہے کہ شہر کے باہر جہاں کوڑا کرکٹ ایسی چیزیں یعنی غیر ضروری چیزیں ہوتی تھی وہی وہ انہوں نے ان کو اجازت دی کہ جی یہ دور جگہ بھی ہے اور پیلا قسم کا بنا اسی پہ آپ رہنا چاہتے ہیں رہنے والا اب آپ ہمارے شہر میں نہیں آتے حضرت طیب علیہ السلام محمد شریف لے گئے اور وہیں ایک چوپڑی بنا کے اور اس سب ساتھ چھوڑ گئے اللہ زوجتو صرف آپ کی بیوی جو ہے وہ ساتھ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بی کے بارے میں بھی اکثر اقوال یہ ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی جو آپ کی بیوی اور اس کے نام میں بھی, بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس بیوی بی کا نام لیہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس بیوی بی کا نام جو ہے رحما تھا اور بعد واہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جب زورکھا کے ساتھ امراط العزیز کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ کی دو اولادیں ہوئیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکے جو تھے بشک ان کا بیٹا جو تھا وہ تو ایوب نبی بنے اور آپ کی بیٹی سے جو بیٹی ہوئی تو وہ حضرت ایوب کی آ کے بیوی بنی تو بعض قوت سابقہ یہ باتیں بھی ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام میں چونکہ سفر ایوب یا صحیف ایوب کے نام سے بہت بڑی کتابیں سابقہ کو تمہیں ملتی اب اس بیماری کے اثرات کی وجہ سے سب نے ساتھ چھوڑ دیا ماں زوجہ کے اور آپ کے دو بھائی تھے بعد الماع نے لکھا ہے کہ دوست تھے اور بعد نے کہا کہ بھائی تھے وہ کبھی کبھی آتے تھے وہیں آ کے حضرت عیوب علیہ السلام کی خیریت دور کھڑے ہو کے پوچھ لیتے تھے ماضا بکا کیا حال ہے وہ کہتے ہیں للہ جو اللہ نے لکھا اسی میں شکر تو ایک دن وہ دونوں بھائی جو تھے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے لگے یار معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایوب ادن بدمبن لم یوتھ نے بو آحدن ہو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں کیا تو دوسرے نے پوچھا ابھی وہ کیسے کہا دیکھو اتنی مدت ہو گئی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کی فریاد ہی نہیں سن رہا تو صاف بات ہے وہ ایسی غلطی تو ہو گئی ہے کہ اللہ ناراض ہے اب بعض الرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بیماری جو تھی کسی نے کہا تین سال کسی نے کہا بارہ سال اور بعض ہمیں احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بھی ملتا ہے کہ تقریباً اٹھارہ سال تک آپ اسی بیماری میں مبتلا اب نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ذریعہ معاشرہ تو آپ کی بیوی جو تھی وہ جا کر اس شہر میں مزدوری کرتی اور جو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا وہ بیچاری کھانا اٹھا کے لے آتی اس تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی پیش کرتی اور آپ بھی کھاتی اور اسی جوفڑی میں اللہ تبارک و تعالی کا سب شکر کر کے سو جا تو اب سنا کہ شیطان نے پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسا ڈالا اور نے کہا یہ تو تم نے اچھا کیا کہ آپ کو عادت ایوب علیہ السلام کو شہر سے دور کر دیا لیکن ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ان کے ساتھ رہتی ہے رات کو وہی رہتی ہے چوبیس گھنٹے ہوئی رہتی ہے وہ تو آتی ہے آپ لوگوں کے شہر میں آ کے کام کرتی ہے اسی سے بھی بیماری پھیل سکتی ان کی بیوی کو بھی روک دو کہ وہ نہ تو اب مختلف گھر والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی منع کر دیا جی آپ ہمارے گھر میں نہیں ہمیں اندیشہ بیماری پھیلنے کا اس نے, اس نے منع کیا پھر اس نے منع کیا پھر اس نے منع کیا پھر اکثر نے منع کرنا شروع کر دیا جو بات چل نکلے تو پھر چل نکلتی ہے حا کہ یہ بھی گوتم سابقہ میں موجود ہے کہ ایک دن جب بی بی نے دیکھا کہ اب تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے کا تو انہوں نے ایک لڑکی سے بات کی کہا بیبی بی تمہارے بال بہت چھوٹے ہیں تو کہا بیماری کی وجہ سے میرے بال چھوٹے ہیں کہا کہ اگر تمہیں بال لمبے لا کے دے دوں ان کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ دو تو تم مجھے اس کا کچھ معاوضہ دے دو, دو گی بال تو تمہارے بہت پڑے گا اگر تم اپنے دے دو تو پھر میں معاوضہ دے دوں گی تو بی صاحب نے اپنے آدھے بال کاٹ تھے اور وہاں سے جو کچھ ملا پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں اب دو روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کے ودن مبارک میں وہ جو آہستہ آہستہ خارج بڑی یا جدری یا چیچک بڑی تو اس میں بعض کیڑے بھی پیدا ہوئے اب ان میں سے ایک آپ کی زبان کی طرف جب آیا تو حضرت ایوب رو پڑ نے کہا کہ یا اللہ میں جس تکلیف میں بھی تھا کم از کم میری زبان اور دل اور آنکھیں اور دماغ تو کام کر رہا تھا آپ کا نام تو لے رہا اب اگر میری زبان بھی مجروح ہو گئی تو میں تو آپ کے نام سے بھی رک گیا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں جب ان دو بھائیوں نے اعتراض کیا تو ایوب علیہ السلام اللہ کے آگے تو اور اسی اسنا میں ایک دن آپ کی بیوی بی جا رہی کہ شیطان نے ایک طبیب کی ایک حکیم کی یا معالج کی شکل اختیار کر کے راستے میں ملا اور اس نے کہا کہ دیکھو بیوی بی تمہارے خامند کو جو تکلیف ہے نا میرے پاس دوائیں ہیں میں دے سکتا ہوں اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور چند دنوں میں ٹھیک ہو آپ ان مستی والوں سے جا کے پوچھ لیں میری تباوت کے بارے میں کہ میں نے جس کو جس بیماری کے لیے بھی دوا دی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا انہوں نے کہا طبیب صاحب بات تو ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میرے پاس کون سے پیسے ہیں کہ میں پیسے دوں آپ کو اور دوائی لے جاؤں میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے تو ہم اس علاج اور معالجے کے متحمل کیسے ہو سکتے تو تو کہا کہ یہ کوئی مسئلہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ تم یہ دبا لے جاؤ اور جب وہ دوا کریں اور دباؤ کے بعد آپ کا شہر ٹھیک ہو جائے تو پھر تمہیں عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ اس کو شفا میں نے دی میرے علاج سے ٹھیک ہوا ہے اور بعد وا یاد میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہارس کے نام کی ایک منت بھی ساتھ مان لو علاج بھی لے جاؤ اور ہارس کی منت بھی مان لو خود نے کہا جی عجیب آدمی ہے تبیب صاحب کے اور دوائیں تو تم تمہیں مہربانی کر کے ہمیں مفت دے دی منت مان لے ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں اسی پہ ہم کیا کریں گے منت جو مان لوں کیا کھلاؤں کیا پکاؤں کچھ تو ہو نہ دینے کے لیے خود نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ایسا کریں یہ مکھیاں جوڑ رہی ہیں یہ تو مفت ہیں ایک مکھھی پکڑ کے ہرس کے نام پہ تم چڑھا کر دو یہ بھی ایک چیز ہے ایک منت ہی مانگی حرس کو کیا ضرورت ہے تمہاری چیزوں کی بکرا ہو یا دنبہ ہو یا بکری ہو یا مکھی ہو انہیں خاص یہ تو آسان کام تو دوائیں لے کر اور یہ سارا مشورہ لے کر جب ایوب علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور انہیں آگے بتلایا کہ ایسا ایسا بندہ تھا اور ایسی شکل تھی اور ایسی بڑا ہی کوئی ہمدرد اور بڑا ہی خیر خواہ اس میں یہ دوائیں بھی مفت میں دے دی اور شرط بھی عجیب سی رکھی ہے کہ حارث کے نام کی منت مانی میں نے وعدہ کر لیا کہ کرنے یو بھلے احتام نبی تھے جو اس میں آ گیا پر میں تمہیں پتا ہے حارث کون ہے تو شیطان تھا تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی منت مانو گی یہ تو شرک ہے اور نبی کی بیوی ہو کر مجھے شرک کا سبق پڑھا رہی ہو فانی اللہ اگر اللہ نے مجھے سیت دی تو میں تمہاری پشت پہ ایک سو کوڑا تھا تو بہرحال ان تمام واقعات کے بعد ویسے تو حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت ہی اللہ سے معافی مانگتے تھے لیکن پھر طبیعت میں ایسا غم آیا تجرو آئی زاری آئی کہ آپ فوراً سجدے میں گرے اسے کہا یا اللہ مار فورا اللہ اب تو میں سجے سے سر اٹھاؤں گا نہیں شفوی غمن جب تک کہ آپ میری یہ بیماری اب دور نہ فرما دے اب اس مقام پہ آ گیا کہ میرے گھر کے اندر بھی شیطان وساوس ڈال کے میری بیوی کو بھی شرک پر برکاتا تو اب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں رونا شروع کی اور یہ قاعدہ ہے کہ جب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لیکن جب آدمی دل سے اللہ کے آگے روتا ہے اور رحمت کی گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی مشکلات ہلو احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سولہ سے فرمائیں